الله لوگیا نمبر سلوت سلاموار سو بند لا اله الا الله والصلاة على سيدنا يا حبيب الله اصبرك السلام عليه يا سيد الدين خاتم النبيين لا اله الا باہر جا کر نومبر الشیطان الشیطان الشیطان تمام محمد سل بات بہت سوچنا ضروری ہر مزید شریفات دیا شری پاشا ضروری یا نیلا بادشاہ ضروری ہے اور جب نہ چاہے گا تو چاہے گا تو کون پہنچے جیل رکھا نمیتا لڑی بات پیش مولو باکھ اکرم دے منادی نبی جو قرآن سایا ہے اس کو بیان کروں گا پھر سی دل سبند باقی نبیا نویاس کرتے رہے آپ کمالات مبارکہ تاد مطلب ایک علمی کمال بیان فرمایا اپنا حضرت شرینا عیسا علیہ السلام نے علمی کمال کمالی اور مشہور دانا بھی نمبر در کے فرمایا فرمانا. ایک عجیب گل ہے اللہ تبارک و تعالی خود اُنہ دے علمی کمال میں بیان فرما اور وہ خود اپنے علمی کمال میں بیان دے دا. قرآن مجید کے الفاظ مبارک نظم شریفی ہیں آپ نے جڑے دعوے کروائے انہوں نے ایک دعویٰ ہے نبے ہو گئے بے ماں تکون تب تا فلو نفی بولو دو ترجمے نے ایک ترجمہ ہے سرف نام دے مطابق وہ سیگا ہے مزارے لفظ مزارے ہے حال استعمال جو یعنی بھی مانے نہف کے مطابق نہیں ہوسنا وا اور دستا رہا یعنی ہوں بھی گا اگر کوئی پوچھے مستقبل بھی پھر کوئی اٹھ کے پوچھے گا پھر دس دیں دا اور دسنا کی شریعت اے اونا عزیب بے وقوف ہی کی گل نہیں بے وقوفی کا اجالا اللہ تعالی نے جڑے آخ یا سمجھ کہ نبی شریعت کے مسئلے جان جائے اللہ کی واہ جائی تو اسلے جانے شریعت کی گل نہیں فرمایا ما تاہو جو توگے او اور کھانے رہو گے بھی دو ترقی ہونا دسنا وا دسدا گا داشنہ داشنہ داشنہ داشنہ داشنہ ہر او چیز ما کے لیے آتا ہر او چیز جیڑی تسی کھو کھے رہ علم بلاغت کے مطابق ترجمہ ہوں وقتاً فوقتاً میں تمہیں بتاتا رہوں گا کیوں وہ کو فرمے نے یہ مزارے تجد کے لیے تجدد اور ہدوس کے لیے لہذا استمرارے تجد کے لیے یعنی کیا مطلب وقتن فوقتن میں تمہیں بتاتا رہوں گا وہ چیز جو وقتن فوقتن تم کھاتے رہو گے وہ ماں تک دفرونا فی بجوتے اور ہر وہ چیز جو تم اپنے گھروں میں چھپاتے رہو گے مات دفرونا فی بجوتے کمبھ अपने घेरे घर ना तुम्हारे घरों में जो तुम छुपाते हो मां तकदा करूँ ना फिर बुलूते कुम छुपांदे हो छुपादे रहोगे या वक्तन फवक्तन छुपाते रहोगे वक्तन फवकतान छुपाते रहते हो मैं की खबर देता रहूँ بالکل قرآن کو ماری کوئی ترجمے جو کچھ لفظ لگو گے ضرور آئے گا یہ ہونا کہ حضرت اسلام اپنی قوم قوم لکھا حساب سے کتنے کتنے پی آپ فرما رہے نے میں دستا رہا تساگا گا یعنی میری پتا ہے وے تنوی گا میں لکاوا گا نہیں میں صاف کا آخنا تسا جو کھاؤ گے جو کھانے جو ذخیرہ کر کرتے چکا ہو اپنے گھر میں سب دی خبر پا تسا گا جڑا مرضی گاج مبارک نگم اور الفان مبارک تو پتا چلیا صاف کہ حضرت عیسا لے سلام اپنے امتیا اپنے امتیاں د دو قسم دے حالات یعنی قرآن کے الفاظ کو جڑا پتا چلا دو قسم دے حالات ایک رات ایک گھریلو یعنی دوسرے لفظ منا بنے گا میں تڈے حالات بھی جاننا میں تڈے گھر دے حالات جاننا. اے بھی جاننا میں یہ بھی دساگا جو بھی دس سمجھ نہیں آئی <وزنان> شریعت نہیں, کی گل نہیں کھانا پینا دی شریعت گھر بخشا رکھنا بخشے شہ رکھنی لیڑے تکڑے رکھنے کپڑے رکھنے جو کچھ پانچ گھر دیاں چیزاں میں دساں گا دساگا باڈیاں دساں گا جو کھانے ہو ہر بے وقوف ہوئے گا جڑائے آ کے کھان چیزاں دستے سن لگ پینے جانے کا وکرا رہ جانا پھر اگر کوئی ایک غلط گل وکالت لگ جائے کہ جی وہ گھر لکیاں جانتے سن گھر کے باہر میں پیچھے جڑی پہ بھائی یار جس وقت لحاظ یہ ہو سکتا ہے جاندے نے لیکن گھروں باہر نہیں جانتے یہ کوئی بے وقوف بندہ ہی سمجھے گا اقل سمجھ والا نہیں سمجھ سکتا ای ادھر دیکھو اور اس گل پھیلائیے تاکہ مزدور جہمان بالکل سابت ہولانا چاہیے کہ سد لو وہ تسلیم جب فرماند تین جدگے میں ہر ہر چیز دس دیا گا تو سمجھدار یار جہاں ٹھڈ پے کھانے نو جاندہ کیو مکے نے کی وہ ڈیڑھ نہ جان سولہ خق پیاری جادہ باد سمجھ آئے سونا جدو کھان پی چیزاں جان دیں جسم کے خون کا کترا کترا جان دیں انسان دبی جسمانی حالات جان دیں قرآن مجید فرقان حمید یہ ہے ہوں ماں کیڑیاں چیزاں گڑ گڑ اللہ تعالیٰ فلانی شاہ جاند فلانی شاہ جاند فلانی شاہ جاند فلانی شاہ جاندے اور اللہ تعالی نے سمندر بند ایک گل کیتی ہے بندے دی طبیعت رات اپنی دوسری چیک دی تاکہ پتہ لگ جاوے کہ اے تیرے, بھی بھی تیرے گھر بھی بھی. تو جب جی تیرے تیرے بھی, بھی جائے گا اپنی نگاہ چ رکھی بچے یہ سمجھ نہیں لگی آ گئی گل رینک نہیں ہے میں دستا رہا او کچھ جو تیو گھر اندر چھپا ہوا <اللہ> واہ <وحلوبلا> شریک <شريك> مولا نے شریف کے علماء علماء قرآن مجید جایا ہے اللہ سونا فرمان ماں باپ اف کدو دل سوڑا پی جائے تنگ ہو جائے گل نہ کرے سوڑا ہو پچا جائے لیکن اف بوس ای کٹ دے الہ فرمانے ایل بھی نہ کھڑی تاکہ اے محسوس نہ دل ساری گل سن کے سوڑا ہویا ہے تنگ ہو گیا دل ایشانی نہ چڑکی نہ چڑک نہ پائے گی وقوف ہوا جہاں چتر چوک کے مارن لگ پا تو وہ آخر چیز مارنا پیا مارنا ویلیف دینی کے لمبا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی یہ گل کی وہ تھے کھانے جان د جو کھاتے ہوجو ما تا کھلو جو تم کھاتے ہوئے مسلم اگر گاجرا کھا دیے گاجران کا بیج جاند گاجر بیج کتھے کٹیا ہے اس تھان جانتا گاجر اگیے کس کیفیت اور شکل بھی سی کتنی وی کمیت کیفیت نو جانتا رنگ نو جانتا ہے جد آئیے کس دکان سے آئیے کہ پائیے وہ جدی این گل کر سمجھ آئے گا پھر لکی شہری <سلام> تو تمہارے اور تمہارے گھر اور گھر دی گل آ گئی تو بیوی نو جانتا ہے بچیا نو جانتا ہے بچیا کی تکلیف جانتا ہے بیوی دالات جانتا ہے بیوی بی دے دل دے خیالات جاندہ چنگی شریف چھپیا نہیں نبی اگے چھپیا نہیں یہ حضرت عیسیٰ پاک گلہ نے اللہ دے قرآن دیا واضح مٹیاں یعنی جو کچھ ہے قرآنِ مجید اور مطلب نو ہی واضح کر رہا توجہ نہیں فرمائی پائی سلکھے جاوا یہ تے حضرت عیسیٰ پاک کی گل ہے مبشر بن گیا فرمانے میں بشارت دینا میں آئے بشارت دین میں بھی شارت کے خوش خبری دینا یا اس نبی دی اس رسول دی جنا میرے بعد آوے گا اسم ہو احمد جنادہ نام شریف احمد ہوئے گا اے منادی سی منادی پہ ہر حال مجھڑ دے جبی منادی پہ کردائے او کدے حال مجھڑ دے سونے نبی صلی اللہ تعالی نے روحانیت کرے گا ہر نبی اپنے ہر جاندے لمبے آئے یہ اگلے ہال بھی جاندہ پچھلے جاندا فرمایا علم حدیث پڑی اصل اس دلال اسے سے قرآن کو ہزور فرما دے تو جو ہوں یہاں کا بیان اس پاک محبوب سرکار واسطے اللہ نے قرآن کی فرمایا لقد من جدونے حمیب کی شان دیواری آئیے صدقے کے جا ہلور نے بارے نہیں, کر دیا نہیں آیا، اللہ فرما دے میرا نبی جڑا رسول عزیزن سونا لے تم ہری سونا لے علیکم جو تمجھا یہ شان کے بارے میں فرمایا علیہ جو تکلیف تک پہنچ گئے محسوس کر لئے دکھ احساس نبی توجہ ذرا فرماتا تو کہ عزیز دو دو اس نبی اس طرح نیا نے ذرا در توجہ فرمانا عظیم دماغ بڑھے گا در در در کر درد والے دکھ درد نو محسوس فرما ہری سنا لے دی ہرس رکھنا دکھ محسوس کر کے دکھ اللہ دے داست فریادہ کرنا ہے جت ویخ نہیں اتے دع فرمند ہریش اخ لیا سوچ لائے دو حالت ایک دکھ دی ایک سکھ بھی نبی دکھ درد محسوس ہے اگوں دو لفظ اگو پھر دو لفظ ہونے یہ ہوئی ماں نے مطلب نو اور لگے بیان فرمایا رنگ فرمایا رہ بل بک نی روفلہ روف بھی رحیم بھی روف لا کی مانا ہوحیم کی ماننا ہوف تو بنے رفو کا مطلب ہند دو کپڑے پاتے ان جب تیرا دل مصیبت ٹوٹے نبی دعا کرا مصیبت بنا کے تیرا دل جوڑ دینا ہے <سؤال> <سؤال> <سؤال> جو ہے یہ میں رام تقریرانی کی بات میں جنگ تقریر کرتا ہوں محک کلم عبد الحکیم کوٹی اللہ اس طرح پہ محققین حضرات تفصیل چ روف دا معنی لکھا ہے روس کا مانا تبج دانا رحیمت پہلے فرمایا اصل اس معنی نو پھر نئے نفس پیار روف پیچھے فرمایا حریص کو نال ہے فرمایا رحیم رعف دا مانا عزیز نالا ہے ماں عال تم مانا ایک ہریش کو نال دا مانا, عزیز ما تم دا مانا حریص علیکم رحیم دان جی فرق داشنا حضرت عیسیٰ پر نبی بیان بیان ہر حال کو جان ات آیا جو ہے وہ نبی سے گرانگ دتا ہے ہاں ہاں ہاں اور نبی نو محسوس ہوتا ہے نبی دکھ محسوس کرتا ہے تے او رحیم آیا ہے یا ہریف آیا ہریف کا من ہے سکھ بھی ہرش رکھنا رحمت بھی ہرش رکھنا خیر کی ہرش رکھنا خیر آوے شار جاوے چل آوے دکھ جاوے یار تو علم کابت ہوا خدا کسے جد کسے کا دکھ محسوس ہونا یا لے دکھ سکھ کا پتا ہونا ہونا احساس اور یہ چاہتے نے علم نو جی خبر ہی نہیں تو احساس کا دا درد کا یہ چاہتا ہے علم نو کی چاہتا ہے علم نا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر متی دکھ نے آپ نو چار دلہ نے یار سو لگتا ہر چار یار ہے اور جو دس نہ روا ترمالیا کرا گا کلاس او کی مانگا اے گا یہ ملارے دستا دستا اے یہ حدوس واسطے سبوت واسطے نہیں از ہری رو رحیم مطلب نبی آسان کر کے وہ علمی نفر آسان کر کے سمجھا وا ایک بندہ کہ فلانا سونا جدو سونا گا اے چلے جانا نا? نا نا نا نا بیوٹی پارلر بیوٹی پارلر جا کے گورے شورا بن کے آ جانا نا سونے نہیں آنا کھا جی نقش نین سونے رکھنا شب الم دیا و زینت سنگار نال وقتی طور پہ حسی بننا ہو جم دیا حسین ہونا جیڑا, سی جیڑا بیوٹی پارلر تو ہو کے جی آگار کر کے جی مک جائے گا جیڑا جمدہ سونا پہنا پہ کہ سونا رہے گا اندرہ پہ یوں اور سونا اتے بول اللہ نے فرمایا عزیز روف ریم مطلب کی سفر مطلب ہمیشہ وہ شریر بھی رحیم بھی دکھ ٹالا والا بھی سکھ لیا <تصفح> یا سمجھ آئے وہ نب وہ سے ہے میں خبر دیتا رہوں گا وہ مظاہرے ہے پھر اگلا فرق وے. وے آیا کھان پی میرا حقیب دکھ محسوس کردہ سکھ لیا تو فکر رکھنا دو جو دکھ دور کرن دی فکر رکھا تو سکھ لیا رکھد رکھا لیکن سجنا تان نا کھان پی دسنا ہو رے دالنا ہو رے کھان پیڑ جی دس بھی دمت صرف ایک فائدہ ہوا دکھ دیکھ کے اللہ کی مار گاہ جو قرمائی نہیں سمجھ نہیں آئی ہاں ہاں ہاں ات گل کرنا کرسی ویلا کو سکتا ہے پکارنے ہے وہ جن پکارتا پیار یہ چار سورت بن گیا کنیا چار سورتہ بن گیا ایک ہے نہ پکارن والے پتا یعنی پکارن والے نہیں کتنے بیٹھا کس حال اچ پکار پیا یہ تو پتا نہیں کہ مینو کوئی پکار پیا اس حال اچ سورت پکارن آئی بے جن پکار پیا وہی وہلا دونوں پتا پہ لگتا میری نہ سدیشن والے پتا یہ رکھ دوسری سورت یہ توجو سدنے والے نو بھی پتا ہو سد رہا اگلے <laughs> نے بھی پتا ہو سد رہا کس کام سد دقل متابک پیا تیسری سورت جہاں جڑا ہے پیا یہ تو نہیں ویکد او جن سد ویختا ہے پیا توجہ ہے چوتھی سورت یہ چار تلک ہی اگلیاں تین سورت بلاو آ جن بلانا وہ ویخ رہا کی میرانو نو کہ باہو نظر پیر سے پیر کی نظر کو بے وقوف ہی آخے گا یار ایوی بلائی جانگلے پتا ہی نہیں نہ جانتے پیر باہو پکار دین سن فری یاد دے ایران کے سفر یاد پیرا دیا پیڑ میں آنکھ سنا کنو بکیا بات ڈر تو جو اگر علی سونے دا مال او دے تے سکھا ملو لگ جائے تو اگلے چیخا بڑا کے سٹن دے مامو جی قبلہ بیٹھ کے بغداد رخ کر کے آخ آخر ابا جی ہال بڑا اور مہربانی کرو ویخ رہا ہے وہ سن رہا ہے یہ بھی ویخ رہا ہے وہ بھی ویخ رہا ہے پکار رہا توجہ ایک نے حال والے نے کال والے قرآن پڑھ کے میں سنایا کہ نبی جان گئے نبی آآ یہ کال والا میں کال والا ہوں جو پڑھے ہیں وہ سب کو بیان کر کے سنا دیتا ہے لیکن میں کار... اگر آآ کوئی مینو آخ تھی جائیں گے میں آخا گا نہیں لیکن جدو اسلام کوئی اتراض اٹھے اعتراض اٹھا سوال کرے کال کا جو سوال اگرہ کرے ہی حال دکھے تھے بھی کوئی ہے جڑا ویخنا ہو تو اتے فرگاؤں پاک میرا مرگے تاج تارے گرنا مرگے بیٹھے ہوں وہ آدھے نبی کرنا ہے اگر توجہ ایک ایک ہے نبی قال سرکار دا فرمان ایک نبی کا حال دل آ جے جی بارش ہیں حال آلے بھی ہمیشہ ر تاکہ اسلام محفوظ رہے کوئی زبان خولے ہر طرح دا جواب دا برن اسلام کی صداقت رہ جائے یہ سارے ایکو جا ہو مولوی سنان گلا سنانے اگلا آخ ہی نہیں کر جو نہیں فرمائی بائی بائی. کہ پھر ایسے میران دا کر کے فرما سنگ والے جو, جو کھانا میں جاننا جو ہے میں وہ بھی جاننا جو چھپانا میں وہ بھی جاننا جو کرنا ہے میں وہ بھی جاننا فرما سن کیوں دعویٰ فرما سر تاکہ قرآن کی تصدیق ہوتی کم بکتی ہے قرآن جو دعویٰ کیسی کم بکتی ہے کٹھا نکلا ہے اللہ نے بندیا قرآن جو دعویٰ کیا حضرت فرماتے ہیں میں پتا تا گا تو آڈے حال بھی جاننا تو آڈے خان بھی سب کچھ نبی جو رکھے, قرآن آخے, اور نبی, اور نبی اور کو سامنے تو کوئی آٹ یار بھی کوئی ہے مسلمان اللہ تعالی نے قیامت تک انجلے بندے رکھنے نہیں جنہوں دل دے گا جل آخر ہاں جی سمجھو باہو پیر فرمانا تن من یار دش دل بچ ملہ ہلہ میرا ہویا خوب جو بول رسولہ جب بھی سجو گل سمجھو دونوں پاسوں سڑن والا دوسے دیکھنے والا جی ایک پاس بلاوے بلاولا ویخ اگلے ہوگلے خبر نہیں عمر بلان حضرت دی دی نے کھلوتے نے یا سارے وہ سارا پہاڑ دا خیال دشمن پہاڑی پہاڑ نہ سارا سرابی دا اس ہارت آواز دے سارے بچا بچاوی دتا فائدہ بھی نہیں ہو گیا اگلے نو بچا بھی لیا جو ہے بلاولا نہ مطلب کہ او نسل ویکتے حضرت عیسا کی پر حضرت عیسا تو دیکھتے امتی کہاں گھر نبیڈ کا سارا سودا دیکھ دے دیکھا پیتا وہ دیکھ دیکھ جدو امتی گھر بیٹھا ہوگا امتی نو نبی نہیں ویخ رہا جو کچھ ہےکھ رہا ہے پیدل ہی ہونا جنہیں یہ آخ کہ یار وہ جو کچھ جسم ہے تے جان رہا ہے کھان پی اگلا مستقبل حال میں سب جانتا ہے پیا نہ جان چیٹا نہ بھی اس کو ویک پڑے یہ نہیں ویخنا پیا اکل والا مزہ باقی سب بچارے اکل والا مزہ جدو نبی اگر انتی پکارے مت ہی انہیں ہے پنا پیچنا صرف پکارن کا فائدہ ہویا سمجھ ہویا <تصفح> جو ہے بلہ لے واللہ وہ سن لیں گے کو پہنچیں گے اللہ بو سن لیں نہ دے اللہ بو سن لے گے فریاد تو پہنچے یار ہے دیکھو خالی پڑ وہ اگلے نو شاک پا دے وہ پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ میں شاید پر جیڑے لوہے توڑ کی پہاڑ توڑ دلیل نا چیز نے کنا سے کوئی مائی دل آج دلیل اور اگر کوئی آخے جی فلا مکان مقام, فلا مقام. پہلو مکان او آخر مخلوق اور خالق میں فرق رکھنا ہے ہر چیز چھپی آئی تھی کدی نہ چھپ سکے یہ شان ہے اللہ کی یہ نہیں ویکھنا وہ چاہے تو چھپ جاوے وہ چاہے تو نظر آ جاوے یہ شان ہے نہیں چل رہا ولہ سوئیں گے فریاد کو پہنچے قسم کو بٹھا رہے رب دے قرآن کی گل قرآن کے شکر ایمانا رو لو سریاد اللہ روف رحیم جڑا بیٹھے گا ہے دل سے کتنی بیٹھا ہوگا جی دل چیڑ ہوگی سنگا ہی نہیں تو اللہ فرمان روف رحیم ہے روف رحیم دکھ ٹالنا سکھ لیا دس جانتا ہر پر کرم کسے کسے نے کردا کہ ویل مو مینی ایسا بھی تو ہو کوئی او سدھی کے اکبر کا مہینہ شان سدھی کر دیا, دی. دیا؟ نبی دل ویخن گل نبی دل ویخ رہا ہے ہال ویخ رہا ہے داوا کی لیکن قرآن دریا حضرت سال سمر پاگ ہجرت دی نبی پاگ کدی اگے آدھے نے کدی پیچھے آدھے نے کدی سجے کدی کبے حضور فرما نے کدی پریشانی لگی ہوں. نے اللہ مال لوکا بے سن سوال میرا اپنا فکر نہیں آپ نہیں روا مناب چکر رکھنا وا مدنی پاک سونا پرمدہ امانا فکر نہ کرے بے شک بے شک حضرت سدی کے اکبر پاک مولا سونے نبی سرور پاک ہجرت چل حضرت موسا کریم والے وہ بھی اپنی امت نو لے ہجرت فرمائی ہو انہیں بھی فرمائی کر لکھا حساب نے لکھا بنی نے حضرت منسا کے لکھاندا سی کلا ہے وہ لکھان کی تعداد جو کلے نے یہ کلا ہے یہ حال اپنی سونے اخاس پہ فکر موسا کلیم کی نہیں پیشا ویخ کلیم نو کردے پیچھو پھرا نہ آ جاوے پیچھو نہ آ جاوے مت لے کی بنے دا لکھا نو فکر نبی اپنے دی اپنی جان نبی نبی کا اندازہ لگا نبی ویخ رہا ہے اپنا فکر نہیں سہالا یہ دل ایسا ہے اپنا دل چور لو الا مہانا سکت یہ ہوئی ہے لکھا کا دل دیکھا ہے میرے اچھے نال, میرے نال, میرے نال کیوں نہیں راجا دیکھتے سن لکھا دل ساری سنگت میں کا دل نہیں محمت دیکھا کلیا لکھا نو پاسے کا گیتا ہے آپ وکرا گیتا محمد پاک نے بے شک میرے رکھ دیا گئے نبی بھی نگاہ ہوگئے جا کے پتا کی آ فرمائی سدکے جاوا مستفا جو دل رہے. اپنے نال فرما سبھی ان اللہ نا زندگی بھر کبھی اللہ شاکی نہیں گل کرنی سی نبی سولہ مستفا سدیق کا ہال دیکھ رہے سولہ کلی لکھا ہال دیکھ رہے تا تو میاں فکیر دل مولویا کوفت کر لین گا آخر دے سک غلط بولی جانے جی فکیران بیٹھا بٹھا گا تو غلط سوچے گا تو آخر دے مینو میرے ایک آپ کو دوسرے مذہب دا ماندے. دا نہیں مان ل آ جا سڈے کو آپ فریا تو لے گیا بلا عالم کے دربار چ ہزور کچہری جا کے سن برشد پاک ایک دن بیٹھے نے اللہ دل خیال ہے خیال ہے سر فرمایا تیسری بار آپ نے فرمایا جہی دولت سی ساری سائی رولدھر حال نہیں نبت... بڑے بحال ہوا حال بحال نہیں نبت... محمد شاہ سکار لیکن او دولت واپس نہیں نبت... جے اللہ تعالی نے کتاب پڑھنے بنا دل کتاب پڑھنے وہ دل پڑھنے والے ہند نا تو اقبال فرما ترابی تجھے کتاب نہیں, نہیں. بارہ سجنا اللہ دنیا واسطے کوئی شاید. قرآن پر موضوع ہو گیا کہ نہیں بس یہ مقصد ہریشا ہوا زکام ہوا گلا روزانہ تقریب کرنی پڑ اس واسطے امید بڑی ہے اللہ حجلہ شاہ حضور دے سکتے کا بول فرما حم تشریف رکھو انتظامیہ تمام حضرات تشریف رکھو لنگر دبسی انتظامی ہم آپ جمع کار دور